الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر بتیس تینتیسانبی مسعود رضی اللہ تعالیٰ حکم چودھری منسمیات ابا مسعود اللہ اقدر کا من كفلت فتى فداه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو فرض لوجه الله فقال اما أنك لو لم تفعل لنفحت لنف نفحتك النار او قال لمستك النار حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی تو اور آواز یہ تھی کہ جان لو یا ابو مسعود اللہ تعالی تم پر زیادہ قادر ہیں اس سے کہ جتنے تم اپنے غلام پر قادر ہو یعنی جتنی قدرت اس وقت تمہیں تمہارے غلام پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس سے کئی درجے بڑھ کر قادر ہیں کہتے ہیں کہ میں جب متوجہ ہوا پیچھے کی جانب دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کے نام پہ یہ آزاد ہے میں نے اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کیا آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یاد رکھو اما خبردار یاد رکھو اگر تم ایسا نہ کرتے اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ جلس یت راضی کشک ہے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے یوں فرمایا لفح یلپا مانا جلسا دینا لفہ تو للفت للفا حت کرنا یا یہ کہ او قَالَ کہ آپ کو اوقا آپ علامت دیتی یا آپ کو آگ چھو دیتی یعنی جہنم کی آگ آپ کو پہنچتی اگر آپ ایسا نہ کرتے یعنی آپ غلام کو آزاد نہ کرتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے آگے ایک لمبی حدیث آئے گی جس میں ساحل سوال کرتا ہے کہ غلام میری بات نہیں مانتے اور مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بھی ان کو گالی دیتا بھی ہوں گالی بھی دیتا ہوں ان کو مارتا بھی ہوں تو اس کے بعد ایک آپ اسلام ہے اس کے ایک حل اس کو بتایا یہاں تک کہ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو گورہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کی آزاد ہیں خیر <سؤال> صاب کرام رضوان اللہ تعیلیہ مجمعین کی کا اثار اور قربانی اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے ناراضگی کی بات آ جائے تو وہاں پر اپنا وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے حتیٰ کہ اگر عبادات میں اگر کہیں ایسا بھی ہو کہ جو چیز خوشو و حضو میں خلل بنی ہو تو اس کو بھی انہوں نے اللہ کی رضا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا صدقہ کر دیا جی تو آن ابن, مس... آن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کن تو غلام میں غلام کو مار رہا تھا فسمیا من خلفی سوتن میں نے سنی اپنے پیچھے سے ایک آواز یعنی پیچھے سے ایک منادی آواز دے رہا تھا وہ آواز کیا تھی کہ علم ابا مسعود جان لو ابو مسعود اللہ اقدر علق اللہ تبارک و تعالی زیادہ قادر ہیں تجھ پر من کا اس سے یعنی جتنی تیری قدرت ہے اس وقت غلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں تجھ پر پھل تفت پس میں متوجہ فضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو علیہ پرسدلام تھے تو میں نے کہا فقل میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہوا فر خرو یہ غلام آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر فقال عامہ یاد رکھے ہو مشہور خبردار یا یاد رکھو ان لَمْ لمط اگر تو ایسے نہ کرتا تو لا لام تاکید کیا ہے اور لفاحق لفحت یہ سیگا ہے ٹھیک ہے جی تو لفحت کن انارو اس کا فائدہ ہے کہ چھو لیتی تجھے جلسہ دیتی تجھے آگ اوپال لمست لمست تجھے چھو لیتی جہنم کی آگ تجھے جہنم کی آگ جلسا دیتی یا تجھے جہنم کی آگ چھو لیتی پہنچ جاتی حدیث نمبر 34 وانا بن اباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یومن فقال یا غلام احفظ الله یحفظك احفظ الله تجد رجاحك سألت سالت فاسال الله واذا استنطحت فاستعن بالله وعلم ان الامه التي سمعت على ا ينفعك بشیئ لم إلا قد كتب الله لك. ولا على أن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ کے پاس پیچھے تھا اب دو باتیں ہیں دو مطلب ہو سکتے ہیں یا تو سواری پر سوار تھا آپ علیہ السلام سواری پر سوار تھے تو میں آپ کے پیچھے سوار تھا یا یہ کہ آپ علیہ السلام پیدل چل رہے تھے میں آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا یا غلام یہ لڑکے غلام کے ایک معنی حقیقی غلام کے ہیں اور دوسرا یعنی جس طرح لڑک پن جوان لڑکے کو بولا جاتا ہے آپ امام نے فرمایا احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو کیا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرو تو یحفظ کا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا پھر فرمایا احفظ فض اللہ تو اللہ کو یاد کر لفظ ہی معنی بدل جائیں گے تھوڑے سے احفظ فض اللہ اللہ کو یاد کرو تجد ہو تو جا کا جب تو اللہ کو یاد کرے گا تو تو پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے وہ ذات ایسی ہے کہ وہ روٹتی نہیں ہے وہ بہت جلد مان جاتی ہے تو تو اسے یاد کرے گا اسے اپنے سامنے پائے گا پھر اس کے بعد علیہ السلام نے چند سیٹیں فرمائی ہیں سب سے پہلے فرمایا کہ اگر تجھے کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگا کر اگر تجھے مدد مانگنی ہو تو بھی اللہ سے مدد مانگا کر یا علی مدد نہیں یا غوث اعظم مدد نہیں یا داتا گنج بخش اور فلاں فلاں فلاں فلاں نہیں مدد اگر مانگنی ہے تو صرف اللہ سے اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے کسی بابے سے کسی فقیر فقیر ملنگ سے نہیں کسی پیر صاحب سے کسی شیخ صاحب سے کسی آ... بابا صاحب و سائنس صاحب سب سے کسی سے بھی نہیں سوال اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگنی ہے تو صرف اسی سے وَالَمْ أَنَّ روی سماعت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول فرمایا بیان ساری کی ساری مخلوق ساری کی ساری کائنات میں بسنے والے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تجھے تجھے کوئی فائدہ فائدہ پہنچائیں گے تو کبھی بھی نہیں دے سکتے ہاں اگر رب نے تیری تقدیر میں لکھا ہو تیرے حق میں لکھا ہو فائدہ پھر تجھے پہنچے گا لیکن اگر تیرے حق میں نہ ہو اللہ نے تجھے نہ دینا ہو تو پوری کی پوری کائنات یہاں کے بسنے والے اپنے تن من کی بازی بھی لگا دیں پھر بھی تجھے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر پوری کی پوری امت پوری کی پوری کائنات کے بسنے والے لوگ پوری کی پوری انسانیت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے تکلیف پہنچائیں گے لیکن وہ تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ نے اگر تیرے حق میں لکھی ہو وہ تکلیف پھر آپ نے فرمایا کہ الاقلام قلم اٹھا لیے گئے جب فتح صفح ہو اور صحیح وے خوشک ہو گئے ہیں مطلب تقریر میں جو لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے جو جو جس کے ساتھ ہونا ہے وہ محفوظ کیا جا چکا ہے اب اگر پوری کی پوری کائنات کا انسان پوری کی پوری مخلوق اگر لگ بھی جائے وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی جس کو اللہ نے نقصان پہنچانا ہے پوری کائنات مل کر اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتی جس کو اللہ نے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو قدرت اور قادر ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نفع کا مالک بھی وہی ہے نقصان کا مالک بھی وہی ہے عزت کا مالک بھی وہی ہے ذلت کا مالک بھی وہی ہے وہ جسے چاہتا ہے جو آتا کرتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیا والے سارے کے سارے چاہے کسی کو ضرور کریں گے اس نے عزت دینی ہو تو وہ عزت دیتا ہے عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ست ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ السلام کے پیچھے تھا سواری پر یا پیدل یومن ایک دن فقال آپ علیہ السلام نے ارشاد برمائے یا غلاموں اے لڑکے احفظ اللہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو کا اللہ تعالیٰ تحری حفاظت فرمائے گا یا احفاظ اللہ اللہ کو یاد کیا کر یحفظ کا اللہ تجھے یاد کرے گا پھر فرمایا احفاظ اللہ اللہ کو یاد کر تجد ہو تو کا تو پائے گا اس کو اپنے سامنے تجد ہو پائے گا اس رب کو تو کا اپنے سامنے تو جا امان اپنے سامنے آگے نصیب فرمائی اللہ اگر تو سوال کرے کچھ مانگے تو, اللہ اللہ سے مانگ اگر تو مانگے اللہ سے مانگ اور اگر تو مدد چاہے تو اللہ سے مدد مانگ والے اگر پوری امت ساری مخلوق لوش سماج جمع ہو جائے اعلی فاو کا اس بات پر کہ وہ تجھے نفع دیں گے بشعین کسی چیز کا لم فاحو کا إلا قد اللہ بشین قدک و اللہ فائدہ نہیں دیں گے تجھے اللہ بشین مگر اس چیز کا قدقت و اللہ کا کہ اللہ نے تیرے حق میں وہ لکھ دی ہوں وہ لوش سما اللہ عظ اور اگر اس بات پر جمع ہو جائے تو تجھے نقصان پہنچائیں گے کسی چیز کا لمب تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ بشین مگر اس چیز کا یا قدقت اللہ علیہ اللہ نے تیرے اوپر وہ نقصان وہ تکلیف لکھی ہو رف عاطمقلام قلم اٹھا لیے گئے ہیں وجفت شفق اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ تقدیر میں جو لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے ہفلوں کو بدلنا نہیں ہے حدیث نمبر پینتیس قال عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن ابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرئينا ام حم امرات مع فرخاني فاخذنا فرخيها فجاءت الحمره فجالت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولد ولدها قد حرقنا من حرق فقلنا لا لا رب حضرت عبد حضرقل جی کرتے ہیں کہ رسول کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ علیہ السلام ہم سے تھوڑا الگ ہو گئے اپنی ضرورت کے लिए عزائے حاجت کے लिए ہم سے الگ ہو گئی دور چلے گئے تو ہم نے ایک سرخ چڑیا کو دیکھا ٹھیک ہے ایک خاص پرندہ ہے کمرہ کہتے ہیں اس کو اور سرخ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرخ چڑیا اس کے پاس اس کے ساتھ دو بچے تھے تو ہم نے اس کے دو بچے پکڑ لی اب وہ چڑیا آئی اور وہ اپنے پر بچھا رہی تھی یعنی گویا اس سے بچے, بچے مطلوب تھے اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تڑپا رہی تھی اور پر زمین پر بچھا رہی تھی کتنے میں آپ علیہ اسلام تشریف لائے آپ نے پوچھا منفا جہاں آدھی کس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کو اس کے بچوں کے لیے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے اس کے بچے لیے اور اس کو تکلیف پہنچائی کس نے اس کو خوفزدہ کیا واپس کر دو اس کے بچے ایک تو یہ ہوا اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے چونکیوں کا ایک بل تھا تو جس کو یہاں پر کریا کریا کہتے ہیں بستی کو کہ چونکیوں کا ایک بل تھا اس کو ہم نے جلا دیا تھا آپ نے پوچھا کس نے جلایا اس کو ہم نے کہا کہ ہم نے اس وقت آپ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے عذاب دینا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اگر مناسب ہے تو صرف اور صرف خالق خال کے لیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کی سزا صرف اسی کے شیان نشان ہے لہذا تم کبھی بھی آپ کے ذریعے سے سزا نہیں دے سکتے لہذا یہ اصول اور ضابطہ ہے شرعی کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ منع ہے شرع کسی کو جلایا نہ جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو انسان ہو جانور ہو کوئی بھی چیز آپ کے ذریعے سے اسے آزاد نہ دیا جائے دیگر کئی طریقے ہیں لیکن کسی چیز کو بھی جلانا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ صفت اللہ تبارک مطالعہ کی ہے کہ جس نے آگ میں جلانا ہے جس کو چاہے وہ جلائے گا اس کے علاوہ کسی کے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے آپ کے ذریعے سے سزا دے باقی جہاں تک بات ہے موزی اشیاء کی جو اضا دینے والی ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے سانپ ہے بچھو ہے دیگر چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کوئی بھی ذرائع استعمال کر سکتے ہیں ان کو مارنے کے قتل کرنے کے کسی طریقے سے یہاں چونکیوں کا تذکرہ ہے ویسے بلا ضرورت تو چونٹی کو مارنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر ضرورت ہو تکلیف کا باعث ہو انسانیت کے لیے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہو جو تکلیف کا باعث بن رہی ہو جس میں تو پھر ان کو کیا ہے مارنا جائز ہے لیکن بھی ذریعے سے سوائے آپ کے جی ہاں تو آپ نے یہاں پر پہلے میں کیا ہے کسی بھی چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانا کہ وہ چڑیا ہے اس کے بچے لے لیے اور اس کو کیا ہو رہی ہے تکلیف پہنچ رہی ہے پرن پرن سب یہ رحمت للعالمین ہے آپ والے ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آپ صرف انسانوں کی طرف صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں اور انسان وہی ہوتا ہے تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے رحم کا معاملہ کرے ارحم منفل عرق ار ہم حکم منفی سما تم اہل زمین پر رحم کرو گے جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا جی کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر حاج کے لیے تشریف لے گئے بس ہم نے دیکھا ایک لال چڑیا کو ماحا فرخان اس کے ساتھ دو بچے تھے فاخنا فرخیہ ہم نے اس کے دو بچے فرخ بچے کو کہتے پرندوں کے بچے کو اور فرحان اس کی تسمی ہے ورنہ کسی بھی چیز کے بچے پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے چوزا فجا تمرت ہو فضالت تفر آئی وہ چڑیا فجالت تفرشو تو وہ پر بچھا رہی تھی کیا کر رہی تھی پر بچھا رہی تھی تفر رشو اصل میں تو تا, ایک تا حضب ہو گیا تفر رشو یا تفر رشو تتفر رشو تو ایکتا باب طفاع کی ایکتا کو کمی کے بھی حزم بھی کر دیا جاتا ہے فجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کس نے تکلیف پہنچائی واپس لوٹا دو اس کی طرف اس کے بچوں کو ورا کر یا سنم لینا پر سلام نے چونٹیوں کی ایک بستی کو دیکھا چونٹیوں کی بستی تو چونٹیوں کی بستی مطلب چونٹیوں کا بے قَدَ کہ ہم نے اس کو جلا دیا تھا کال امن ہر رکھا دس نے جلایا ہے اس کو اس بالکل اس کہ مناسب نہیں ہے آپ کے ذریعے سے اللہ رب الار مگر آپ کے پیدا کرنے والے کے لیے رب پیدا کرنے والا مگر آپ کے پیدا کرنے والے کے لیے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کسی کو فی من کا جی ہاں حضرت عبد عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عمو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ مسجد میں دو مجلسیں لگی ہوئی تھی دو حلقے لگے ہوئے تھے ایک صوفیاء کا حلقہ تھا اور ایک علماء کا حلقہ تھا جی ہاں ایک حلقہ صوفیاء کا ہے اور دوسرا حلقہ علماء کا ایک وہ ہے جہاں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں دعائیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ دوسرا حلقہ وہ ہے کہ جہاں پر سکھایا اور سکھلایا جا رہا ہے سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے کوئی کسی کو سکھا رہا ہے کوئی سیکھ رہا ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے آپ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں کو دیکھا اور فرمایا قلعہ ہما خیری دونوں کے دونوں بہتری پر ہیں یہ مسجد بھی بہتر ہے یہ بھی بہترین لوگ ہیں دوسری مجلس کے بارے میں فرمایا یہ بھی بہترین لوگ ہیں لیکن جب تقابل کا وقت آیا ہے تو دونوں بہتر ہے لیکن کیا دونوں بہتری میں برابر ہیں تقابل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے علماء کے طبقے کی طرف علماء کی مجلس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اما بلکہ ہا او کی طرف جو ذکر و وکار مشہور ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کو اللہ فید اللہ, اللہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کی طرف رغبت کرتے ہیں اگر اللہ چاہے گا تو دے دے گا اگر چاہے گا تو روک دے گا لیکن جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی یعنی علماء کے طبقے کی فطن الفقہ وہ دین کی سمجھ سیکھتے ہیں یا فقہ فقہ ایک لفظی معنی ہے دین کی سمجھ فقت مانا ہے سمجھ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ عام جیسے کہ علم فقہ ہے جو کیا ہے فروری مسائل کا علم کہ یہ مسائل سیکھتے ہیں دینی یا آپ اللہ نے فرمایا کہ یہ علم سیکھتے ہیں اور پھر جو نہیں سیکھا ہوا جو ان پڑھ ہے جاہل ہے اسے سکھاتے ہیں فهم یہ لوگ افضل ہیں پہلے والوں سے پھر آپ نے خود فرمایا وہلم اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تم جلسفی پھر آپ عرے وسلام علماء کی مجلس میں جلوہ افروز ہوئے آپ علیہ صد السلام علماء کی مجس میں تشریف فرما ہوئے یعنی ان کے ساتھ بیٹھے جی آپ نے سے پہلے حدیث پڑھی ہے فقیر ہوں واحد اشد والی الف عابد ایک ہزار عابد ہوں ایک عالم ہوں ایک فقیر عالم کی ایک تعریف ہے یہ نہیں ہے کہ بس تھپا لگا دو اور چند سال گنے چنے چند کتابیں پڑھ لو عالم قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا پھر اس پر عمل کرنے والا خالصتاً وہ عالم ہے ورنہ وہ جاہل ہے بلکہ جاہل صدی پتھر ہے اگر علم پر عمل نہیں ہے اللہ تبارک و نے یہود کے علماء کی تشریح دی ہے گدے کے ساتھ مسر الدین الحمارا ایسے ہی جن لوگوں کے پاس علم ہے علم پر عمل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے وہ گدے ہیں وہ حمار ہیں یہ کہ جس طرح گدے پر کتابیں لاد دی جائیں بہت ساری کتابیں تو وہ کتابیں تو اٹھا کر لے جائے گا لیکن ان کتابوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ جس کا علم پر عمل نہیں ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس پر بھی گویا کتابیں لاد دی گئی ہیں اس نے بھی کتابوں کے الفاظ پڑھ لیے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے ان سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا تو وہ بھی کم اثر حما ہے جی تو وہ عالم جس کا علم پر عمل ہو وہ عالم ایک عالم بھی ہزار صوفیوں سے بہتر ہے ہزار عابدوں سے بہتر ہے جی تو دو مجلس ہیں ایک ذکر و اذکار والے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں بہت بڑا درجہ ہے بڑی بات ہے قلعہ ہما خیر فرما کر دونوں کی تو فرمائی ہے لیکن جہاں تک بات آئے کہ تقابل کی تو پھر عالم کا درجہ بڑا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے سیکھنے اور سکھانے سے ہے سیکھ رہا ہے کوئی سکھا رہا ہے تو سب سے افضل ترین عمل کیا ہے تعلیم و تعلم تعلیم و تعلم تعلیم و تعلم. تعلم سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں اللہ تبارک و تعالی اس علم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اخلاص نصیب فرمائے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنا اپنے دین کا کام لے لے اس پر استقامت نصیب فرمائے ہمیں اپنے دین میں استعمال فرما لے بڑی بات ہے اس کا دین محتاج نہیں ہے ہم اس کے دین کے محتاج ہیں وہ چاہے تو کسی کافر سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے وہ چاہے تو کسی اور سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے ہمیں استعمال فرما دے تو ہماری خوش قسمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخری دم تک دین کے ساتھ جوڑے رکھے اخلاص نصیب فرمائے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے آن عبداللہ علیہ عمل نبی اللہ تعالی انہو انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رب مجلس اینے فی مسجدی ہی آپ علیہ السلام کا گزر ہوا دو مجلسوں, دو مجلسوں پر اپنی مسجد میں فقالا کلاہما علیہ خیر آپ علیہ السلام نقشہ فرمائے دونوں کی دونوں ای پر ہیں وا احدہما افضل من صاحبه لیکن ان میں سے ایک دوسری سے افضل ہے اما هاؤلائے صوفیاء کرام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک مجلس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اما هاؤلائے جو لوگ ہیں فیدعون اللهو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں و يرغبون الیہ اللہ کو پکارتے ہوں اس کی طرف رغبت کرتے ہیں اس کا شوق رکھتے ہیں ہوں، اگر ان کا رب چاہے گا تو ان کو دے دے گا وہ ان شا امن آگر چاہے گا تو ان سے روک لے گا وہ اما ہا اور یہ جو دوسری جماعت ہے فیت علام <الْفِقْحَة> یہ سیکھتے ہیں دین کی سمجھ دین کی سمجھ سیکھتے ہیں یا فق مسائل سیکھتے ہیں او قال عل علم رابی کو شاکت الفقہ کہا یا عل علم کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں علم سیکھتے ہیں و یعلمون الجاہلہ سیکھنے کے بعد سکھلاتے ہیں جاہل کو فهم افضل پس یہ لوگ افضل ہیں انما بعثت معلمہ اس بات پر مزید مہر لگانے کے لئے آپ نے ارشاہ سرمایا انما بعثت معلمہ مجھے بیج... میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں ثم جلس فيهم خير رحمت للعالمین سید لنبیا آقائذ جہاں اس مجلس میں جلوہ افروز ہوئے فاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين